بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ حضم والسلام وحد و سلط وسلم استاذ محترم مولانا عبدالحادی مجاہد حفظه اللہ کی کتاب عالم اسلام پر مغرب کی فکری الغار سے امریکی اسلام کے عنوان سے ہمارا درس جاری ہے امریکی اسلام کے اس عنوان میں استاذ محترم نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ کس طرح تعلیمی نصاب سے اسلامی افکار کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں قدیم و جدید نصاب کا تقابل کے عنوان سے استاذ محترم نے یہاں ایک تعارف پیش کیا ہے جو کہ افغانستان کے بچوں کی پہلی جماعت کی پشتوں کی کتاب سے ماخوذ ہے یہ تقابل سننے سے زیادہ پڑھنے کے لائق ہے پھر بھی ہم بطور مثال چند ایک باتیں ذکر کر دیتے ہیں زمانۂ جہاد کے نصاب میں الف سے لکھا گیا ہے اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور کرزئی کے دور کے نصاب میں لکھا گیا ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں یعنی کلمہ طیبہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کا جملہ جو کہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے موجودہ نصاب سے نکال دیا گیا ہے اور اس طرح عیسائیت اور یہودیت نے اپنے بوز کا مظاہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے دکھایا ہے یوں اس طرح عیسائیت اور یہودیت نے دین محمدی سے اپنے بغض کا اظہار کیا ہے با سے بابا بابا قرآن شریف پڑھتا ہے قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے جبکہ کرزئی کے دور کے نصاب میں با سے بہادر ہے بہادر کباب کھاتا ہے بابا بھی کباب کھاتا ہے یعنی قرآن اور اس کی تلاوت کو نکال دیا گیا قرآن شریف, قرآن شریف کو اللہ کی کتاب سمجھنا بھی نکال دیا گیا پے سے پاک جہادی نصاب کے مطابق پے سے پاک میں اپنے کپڑے پاک رکھتا ہوں پاکیزگی اچھی خصلت ہے قرضی نصاب کے مطابق پے سے پاپ پوپ کے پاس گیند ہے وہ اس سے کھیلتا ہے پاپ کی گیند سفید ہے یعنی پاکیزگی کی ترغیب دینے کے بجائے گیند اور کھیل کود کی طرف شوق دلانے کا مفہوم پیش کیا گیا ہے جہادی نصاب کے مطابق تا سے تلوار ہے احمد تلوار رکھتا ہے تلوار سے جہاد کرتا ہے جب کہ کرزئی نصاب کے مطابق تا سے ترازو ہے یہ تراضو ہے تراجو سے تولتے ہیں توت بیچنے والا توت تولتا ہے یعنی تلوار اور جہاد کا درس یکسر پس پشت ڈال دیا گیا جہادی نصاب کے مطابق ٹے سے ٹوپک یعنی بندوق ہے میرے ماموں کے پاس بندوق ہے وہ بندوق سے جہاد کرتے ہیں جبکہ کرزئی نصاب کے مطابق ٹے سے ٹال یعنی جھولا ہے خاٹول جھولا جھولتی ہے خٹک خاٹول کا بائی ہے یعنی بندوق اور جہاد کا درس ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ ایسے جملے لائے گئے جن میں کوئی نظریاتی پیغام موجود نہیں جہادی نصاب کے مطابق فاس سے ثواب بیمار کی عیادت کرنا ثواب کا کام ہے میں ثواب کے کام کرتا ہوں جبکہ قرضی نصاب کے مطابق سور ایک برج کا نام سور موسم بہار کا دوسرا مہینہ ہے سور میں پھول کھلتے ہیں کوسر باغیچے میں پھول لگاتی ہے بیمار کی عیادت اور ثواب والے کام جو کہ دینی مفاہیم اور نظریات ہیں اور نظریاتی درس دیتے ہیں انہیں نکال دیا گیا جہادی نصاب کے مطابق جیم سے جہاد جہاد فرض آئین ہے احمد جہاد کے لیے گیا ہے سو میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا جبکہ کہ قرض نصاب کے مطابق جیم سے جالاوان یعنی ملاح یہ کشتی ہے سراج ملا ہے کشتی مشکیزوں سے بنتی ہے یعنی جہاد کرنے اور اس کی فرضیت کا درس دینے کو ملاح کے بیکار تذکرے سے تبدیل کر دیا گیا ہے جہادی نصاب میں خاص خدا خدا ایک ہے میں خدا کا بندہ ہوں میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں جبکہ کرزئی نصاب کے مطابق خاص خیمہ خانہ بدوش خیمہ رکھتے ہیں خیموں میں زندگی بسر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی توحید اس کی بندگی اور اس پر ایمان لانے کا درس نکال کر خانہ بدوش کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے جہادی نصاب کے مطابق دال سے دین اسلام ہمارا دین ہے میں اپنے دین پر سر قربان کرتا ہوں روسی اور دیگر تمام کفار ہمارے دین کے دشمن ہیں جبکہ قرض نصاب کے مطابق دال سے دکان ودود کی ایک دکان ہے دکان میں وہ چیزیں بیچتا ہے اور اس سے ودود کو سہارا ملتا ہے یعنی دین اسلام دین پر جان دینا دین کے دشمنوں کو پہچاننا ایسی باتیں ہیں جن میں کئی اہم درس موجود ہیں لیکن ایسی مفید چیزوں کی بجائے دکان اور دنیا کمانے کا ذکر کیا گیا ہے جہادی نصاب کے مطابق را سے روزہ روزہ رکھنا فرض ہے ہم سال بھر میں ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں روزہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے جبکہ قرضی نصاب کے مطابق را سے ریوڑ کوسر کا ایک ریوڑ ہے اس کا ریوڑ پہاڑ میں چرتا ہے وہ ریوڑ سے دودھ حاصل کرتا ہے یعنی روزے کی فرضیت روزہ رکھنا اور اس سے جسمانی فائدہ ہونا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے جس کو چھوڑ کر ریوڑ اور پہاڑ کی باتیں شامل کی گئی ہیں جہادی نصاب کے مطابق زا سے زکوات زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے زکوات مال میں برکت پیدا کرتی ہے زکوات غریبوں کو دی جاتی ہے جبکہ قرض نصاب کے مطابق زرگر یعنی سنار میرا بیٹا سنار ہے سنار سونے سے زیورات بناتا ہے گردیز میں اس کی زیورات کی دکان ہے یعنی زکوۃ کی فرضیت زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں برکت آنا اور ناتواں لوگوں کو زکوۃ دینے کے دینی درس نکال دیے گئے اور ان کی بجائے سنار سونے اور زیورات کی باتیں شامل کی گئی ہیں نیز پہلی جماعت کے بچے کے حق میں یہ ایک غیر معقول اور بے محل جملہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا بیٹا سنار ہے جب کہ وہ خود بچہ ہے جہادی حساب کے مطابق سین سے سبق میں مدرسے میں سبق پڑھتا ہوں استاذ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں میں نے قرآن شریف کا سبق یاد کر لیا ہے جبکہ کرزئی نصاب کے مطابق سین سے ساگ ہے اسلم بازار سے ساگ لایا بسم اللہ نے ساگ دھو کر صاف کیا ساگ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یعنی مدرسہ سبق پڑھنا استاذ کا, کا بچوں کو سبق پڑھانا اور قرآن کا سبق یاد کرنا تمام دینی مفاہیم کے درس ہیں جنہیں نکال کر ان کی بجائے ساگ کی بیکار باتیں رکھی گئی ہیں جہادی نصاب کے مطابق سواد سے صداقت یعنی سچائی سچائی اچھی عادت ہے سچا انسان ہر کسی کو پسند ہوتا ہے مسلمان سچا ہوتا ہے جبکہ قرضی نصاب کے مطابق سواد سے سندلی ہم موسم سرما میں سندلی رکھتے ہیں بصیر لوگوں کی سندلی گرم ہے یعنی سچائی سچا انسان مسلمان مرد جیسی عبارتیں جو کہ اسلامی روح رکھتی ہیں کو نکال کر ان کی بجائے سردی میں جسم کے گرم کرنے کی باتیں شامل کی گئی ہیں جہادی نصاب کے مطابق دعات سے ضرر کسی کو ضرر پہنچانا گناہ ہے اچھا لڑکا کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا مسلمان بے ضرر ہوتا ہے جبکہ قرضی نصاب کے مطابق حوض زوات سے حوض ہمارے باغ میں ایک حوض ہے یہ حوض افضل نے بنایا ہے ضمیر حوض میں تیرتا ہے یعنی ضرر پہنچانے کا ایک گناہ کی حیثیت سے تعارف کروانا اچھے لڑکے کا کسی کو ضرر نہ پہنچانا مسلمان کا ذر رسا نہ ہونا اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بچوں کے لیے حوض اور اس میں تیرنے کی نسبت بہتر ہے لیکن یہاں انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے جہادی حساب کے مطابق توا سے طالب میرا بھائی مدرسے کا طالب علم ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے طارق بن زیاد رحمہ اللہ اسلام کا ایک نامی گرامی مجاہد ہے جبکہ قرض نصاب کے مطابق تو سے توتا، یہ طاہر کا توتا ہے طاہر توتے سے بات کرتا ہے درزی کا توتا سیٹی بجاتا ہے یعنی طالب علم مدرسہ علم کی فرضیت اور تاریخ بن زیاد کو مشہور مجاہد سمجھنا سب کے سب دینی باتوں پر مشتمل نفع بخش درس تھے جنہیں چھوڑ کر طوطے اور سیٹی بجانے کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی درس کے صفحے پر ڈھول کی تصویر بھی دی گئی ہے جو کہ موسیقی کا ایک آلہ ہے جہادی حساب کے مطابق زوا سے ظریف ظریف پاک کو صاف رہتا ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے صفائی صحت کے لیے نفع بخش ہے جبکہ قرضی نساب کے مطابق ضعا سے منظر یہ محفوظ کے گاؤں کا منظر ہے ہمارے وطن کا منظر بہت خوب ہے خوبصورت منظر ہر کسی کو پسند ہوتا ہے یعنی صاف رہنا صفائی کا تعارف ایمان کے ایک جزو کی حیثیت سے کرانا صحت کے لیے صفائی کا نفع بخش ہونا یقینی طور پر اخلاقی اعتبار سے بچوں کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے سامنے منظر کی وضاحت کی جائے لیکن قرضی کے نصاب میں ان سب کو نکال دیا گیا ہے جہادی نصاب میں آئین سے علم علم سیکھنا مسلمان پر فرض ہے ہم مدرسے اور مسجد میں علم سیکھتے ہیں علم کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے جبکہ قرضی نصاب کے مطابق آئین سے ساتھ یعنی گھڑی یہ گھڑی ہے گھڑیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں عبد اللہ گھڑی ساز ہے یعنی علم حاصل کرنے کی فرضیت مدرسہ اور مسجد کو علم حاصل کرنے کی جگہ سمجھنا اور جہالت کی زندگی کو مشکل سمجھنا دینی تعلیمات ہیں جنہیں نکال دیا گیا ہے اس سے قرضے حکومت کی علم کی فرضیت مسجد اور مدرسے سے عداوت واضح طور پر معلوم ہو سکتی ہے جہادی نصاب کے مطابق فاس فرمان قرآن شریف اللہ تعالی کا فرمان ہے ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں مجاہدین اپنے مسلمان امیر کا فرمان مانتے ہیں جبکہ قرض نصاب کے مطابق فاس فٹبال فٹ فواد اور غفور فٹبال کھیلتے ہیں وہ فٹبال کے شوقین ہیں فٹبال کھیلنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے یعنی قرآن شریف کو اللہ تعالی کا فرمان سمجھنا اللہ کے فرمان کو ماننا اور مجاہدین کا اپنے مسلمان امیر کے فرمان کی تعاعت کرنا سب دینی مفاہیم و نظریات ہیں جنہیں نکال دیا گیا ہے جہادی نصاب کے مطابق قاف سے قلم میرا قلم نیا ہے میں بڑے شوق سے خط لکھتا ہوں مقیم اور فقیر آپس میں باتیں کر رہے ہیں جبکہ قرضے نصاب کے مطابق بھی خاف سے قلم ہے عبد القدیم سبق پڑھتا ہے وہ قلم سے لکھتا ہے مقیم سبق میں بہت قابل ہے یعنی کوئی خاص فرق نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ اس مثال میں زمانہ جہاد کے نصاب کے درس میں کوئی ایسا خاص دینی پیغام نہ تھا جس کو نکالنے کی ضرورت پیش آتی جہادی نصاب میں میم سے مجاہد افغانستان کے مسلمان مجاہدین ہیں مجاہدین کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں کافروں کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے میرے چچا جہاد کے لیے جاتے ہیں جبکہ قرض نصاب کے مطابق میم سے ماں میری ماں کپڑے سیتی ہے ماں کا اولاد پر حق ہے میں ماں کا احترام کرتا ہوں یعنی افغانستان کے مسلمانوں کو مجاہدین سمجھنا کافروں کے ساتھ جہاد کرنا کافروں کے خلاف جہاد فرض ہونا اور چچا کا جہاد کے لیے جانا سب جہادی اسلامی مفاہیم ہیں جنہیں یکسر ختم کر دیا گیا جہادی نصاب کے مطابق نون سے نام میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں ہمارے پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہماری جماعت کے سارے طالب علم اپنا نام لکھ سکتے ہیں کسی کو توہین امیز اور برے نام سے پکارنا گنا ہے جبکہ کرزئی نصاب کے مطابق نون سے نارنج مجھے نارنج پسند ہے نارنج بہت اچھا پھل ہے نارنج بہت اچھا پھل ہے ننگرہار میں نارنج زیادہ پیدا ہوتا ہے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام توہین امیز اور برے نام سے پکارنے کا گنا ہونا اسلامی مفاہیم ہیں جنہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے طالبان دور کے نصاب تعلیم اور کرزئی حکومت کے نصاب کے درمیان مختصر تقابلی جائزے کی جو مثالیں اب تک پیش کی گئی ہیں یہ وہ درس ہے جو کہ اسلامی تعلیمات اور مفاہیم پر مشتمل تھے اور کرزئی حکومت کے نصاب میں اس میں تبدیلی کر کے ان سے اسلامی روح کو ختم کر دیا گیا اب وہ مثالیں پیش کی جاتی ہیں جو اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہونے کی بنا پر اکثر مٹا دی گئی اور اس کی جگہ کوئی متبادل مضمون بھی ذکر نہیں کیا گیا اسلام اسلام تمام ادیان میں سب سے بہتر دین ہے ہم اسلام کے مبارک دین کے پیروکار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر اور مسلمانوں کے بڑے پیشوا ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسلام کے ایک بڑے عالم اور مجاہد تھے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر ہیں مسواک مسواک کرنا سنت ہے مسواک کا استعمال کرنا صحت کے لیے مفید ہے جو شخص مسواک نہیں کرتا اس کا منہ بدبودار ہوتا ہے لوگ اس سے گن کھاتے ہیں اور وہ کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے سلام کرنا سلام کرنا سنت ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو سلام کرے جو بھی سلام کرے اس کا جواب دینا چاہیے کیونکہ سلام کرنا باہمی محبت پیدا کرتا ہے نوجوانوں نے کل اپنے والد سے کہا السلام علیکم والد نے کہا وعلیکم السلام شاباش بیٹے ہمیں چاہیے کہ بڑوں اور چھوٹو سب کو سلام کریں آج جب استاذ درسگاہ میں آئے تو سب کو سلام کیا اور سبق شروع کیا اتحاد باہمی اتحاد و اتفاق اچھا کام ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد رہنے کا حکم دیا ہے اور بے اتفاقی سے منع کیا ہے کیونکہ اتفاق کے ذریعے مسلمانوں کی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے افغانستان کے مجاہدین متفقہ طور پر جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو متحد رکھے آمین اب ہم قدیم نصاب کے بعض وہ عنوانات پیش کریں گے جو کہ مذہبی اور اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھے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 قدیم نصاب میں ہمارا وطن کے عنوان سے یہ مضمون ہے افغانستان ہمارا پیارا وطن ہے کابل ہمارے وطن کا دارالحکومت ہے ہمارے وطن میں بڑے بڑے شہر ہیں اس کی آب و ہوا بہت عمدہ ہے روسیوں نے ہمارے وطن پر حملہ کیا ہے افغانستان کے مجاہد مسلمان حملہوروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں دین اور وطن کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے جبکہ کرزئی دور کا نصاب یوں ہے ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے اس میں بہت سے جنگل اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس کے خوبصورت دروں میں دریا بہتے ہیں اس کی زمین غلہ پیدا کرنے کے لیے زیادہ مفید ہے اس میں کئی عمدہ معدنیات ہیں ہمارا وطن ایک مخلوط اور مشترک گھر کی طرح ہے تو آئیے اپنے اس وطن کی تعمیر کریں خدا کرے ہمارا پیارا افغانستان آباد رہے قرضی دور کے نصاب میں وہ اسلامی کلمات اور مفاہیم نکال دیے گئے ہیں جو پڑھنے والے کو اسلامی روح بخشتے ہیں یعنی مسلمانوں کا بیرونی حملہ سے جہاد کرنا دین و وطن کی حفاظت جہاد کی فضیلت وغیرہ کی بجائے در و دیوار تعمیر کرنے کی باتیں کی گئی ہیں اور اپنے وطن کو آزاد کرانے کی بات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے جو کہ ان تمام باتوں سے زیادہ اہم ہے قدیم نصاب میں عنوان ہے باہمی تعاون بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے جو بھی کسی بے سہارا کو دیکھے اسے چاہیے کہ اس کی مدد کرے باہمی تعاون سے مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اگر ہم کسی غریب اور بےسہارا کی مدد کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہوں گے اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ گھر کے کاموں میں بھی اپنے والدین بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کریں جبکہ قرضی دور کے نصاب میں یوں ہے تمام بچے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی خواہش رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں کیونکہ باہمی تعاون کے ساتھ ہر کام اچھی طرح تکمیل تک پہنچتا ہے بچے اجتماعی کام میں ایک دوسرے سے کام کرنے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں یعنی مذکورہ والا درس کا مضمون تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مذکور وہ اسلامی اصطلاحات بھی حذف کر دی گئی ہیں جو دین اسلام کی پہچان ہے مثلا مسلمان دینی ذمہ داری مسلمانوں میں باہمی محبت اللہ جل جلالہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور رسول کی رضامندی وغیرہ مذکورہ بالا حذف اور تبدیلی کے علاوہ اور بھی کئی مضامین قدیم نصاب سے مکمل طور پر حذف کر دیے گئے ہیں اور ان کی بجائے ایسے مضامین شامل نصاب کیے گئے ہیں جو ظاہری طور پر صرف دنیاوی فائدے پر مشتمل ہے در حقیقت ایسے مضامین مغربی فلسفے کو لاگو کرنے کے لیے ایک مقدمے اور نئی نسل کی ذہن سازی کے طور پر نصاب میں داخل کیے گئے ہیں ذیل میں ایسے ہی مضامین کے چند اور نمونے ذکر کیے جاتے ہیں قدیم نصاب کے متروک مضامین بیمار کی عیادت بیمار کی عیادت ہر مسلمان پر لازم ہے جو بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت ثواب دیتے ہیں کل میرے والد بریالائی چچا کی عیادت کے لیے گئے تھے اور ان کے لیے ڈاکٹر سے دوا لے کر آئے تھے بریالی چچا بہت اچھے شخص ہیں پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں اگر مسجد میں کوئی مسافر آ جائے تو اسے کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں راستے سے کانٹا پتھر اور دوسری ذر رساں چیزیں ہٹاتے ہیں اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں جبکہ جدید نصاب کے نئے شامل کردہ مضامین میں یوں ہے انسانیت انسان ہونے کے ناطے تمام لوگ برابر ہیں ہر انسان عزتِ نفس رکھتا ہے کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں تہم وہ انسان دوسروں سے بہتر ہے جس کی عادات اچھی ہوں اچھے کام کرنے والا ہو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو یعنی جدید نصاب کا درس ظاہری اعتبار سے تو بالکل بے ذر دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ختم کرنے کی بنیاد پر قائم ہے اور اپنے پڑھنے والوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ مومن اور کافر ایک ہی طرح کے حقوق اور حیثیت رکھتے ہیں اور مغربی دنیا کے نزدیک فلسفہ انسانیت یعنی ہیمنزم کا مرکزی مفہوم بھی یہی ہے قدیم نصاب کا متروکہ مضمون مدرسہ علم و ادب سیکھنے کی جگہ ہے ہم روزانہ مقررہ وقت پر مدرسہ جاتے ہیں جب گھنٹی بجتی ہے تو اپنی اپنی کلاس میں جا کر آرام سے بیٹھتے ہیں جب استاذ درسگاہ میں آ جاتے ہیں تو ہم سب ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں جدید نصام میں شامل کردہ نیا مضمون صبر کبھی کبھی بچے آپس میں جگڑتے ہیں بچوں کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کے موقع پر صبر کریں اور آپس میں بات چیت کے ذریعے جھگڑے کا تصفیہ کیا کریں اور اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا جگڑے سے یہ مسئلہ حل ہوگا کیونکہ جھگڑا کرنے سے اچھے تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے اور باہمی دوستی بھی متاثر ہوتی ہے یہ مضمون بھی گزشتہ مضمون کی طرح مغرب کے فلسفے برداشت یعنی ٹالرنس کی تلقین کرتا ہے اور اشارہ اس طرف ہے کہ مسلمان مغرب کے مظالم کے مقابلے میں برداشت سے کام لیں اور جہاد کی بجائے صرف مذاکرات اور بات چیت کی طرف توجہ دیں مہمان نوازی مسلمان مہمان نوازی میں اچھے ہیں ہم نے مہمان نوازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے ہم مہمان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں مہمان کی عزت کرنا بہت ثواب کا کام ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اللہ جان نے مہمان کی عزت کا حکم دیا ہے صحت مند آدمی صحت مند آدمی جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے ورزش کرتا ہے وہ معمولی باتوں پر ناراض نہیں ہوا کرتا وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں خوشحالی اور صحت ہو صحت مند آدمی نہ صرف اپنی ذات بلکہ ارد گرد کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے صحت مند آدمی فروٹ اور دیگر غذائی اشیاء پانی سے اچھی طرح دھوتا ہے اور پھر کھاتا ہے صفائی صحت کے لیے بہت مفید ہے یہ سبق یقیناً نفا بخش مفاہیم پر مشتمل ہے لیکن سبق کے پہلے جملے میں بہت مہارت کے ساتھ طلبہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو سب سے پہلے کرنے کا کام ہے وہ ورزش ہے نہ کہ وضو اور نماز حالانکہ ایک مسلم معاشرے کے نصاب تعلیم میں طلبہ کے دلوں میں یہ تصور بٹھانا ضروری ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے انسان دعا پڑے پھر وضو کر کے باجماعت نماز ادا کرے اس کے بعد ورزش کرے قدیم نصاب کا متروکہ مضمون مجاہد کا بیٹا زلمئی مجاہد کا بیٹا ہے زلمئی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرے والد کہاں گئے ہیں والدہ نے کہا بیٹا آپ کے والد جہاد پر گئے ہیں بیٹے نے پوچھا کہ کس کے مقابلے میں جہاد کرتے ہیں والدہ نے کہا روسیوں اور ان کے مزدوروں کے مقابلے میں زلمئی نے پوچھا روسیوں کے مزدور کون ہیں والدہ نے کہا روسیوں کے مزدور خلق اور پرچم پارٹی کے لوگ ہیں بیٹے نے کہا میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جس نے اپنے دین اور وطن کو آزاد کرنے کے لیے اپنا سر ہتیلی پر رکھا ہے ما یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ ہم اپنے والد کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے سر کو اللہ جشان کے دین کے لیے قربان کریں اپنے وطن کو روسیوں اور ان کے مزدوروں سے پاک کریں اور اسلامی شریعت نافذ کریں جبکہ کرزئی دور کے جدید نصاب میں بڑی شورا کے عنوان سے یہ مضمون ہے بڑی شورا ہمارا ایک پرانا رواج ہے شورا کی آواز لوگوں کی آواز ہوتی ہے بڑی شورا میں لوگوں کے اجتماعی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے بڑی شورا کے فیصلوں کو ہر شخص اچھی نظر سے دیکھتا ہے اور انہیں مانتا ہے بڑی شورا سے مراد یہاں لویا جرگا ہے یعنی امریکہ کے ہاتھوں بنا ہوا موجودہ خود ساختہ نظام اور بنیادی قوانین نام نہاد قومی جرگے کی طرف سے سامنے لایا گیا ہے اور جرگے سے اس کی توثیق کروائی گئی ہے چونکہ مجاہدین بڑی شورا کے غیر اسلامی فیصلوں کے خلاف اٹھڑے ہوئے ہیں اور ملک میں بڑے پیمانے پر جہاد کو اپنی لازوال قربانیوں کی بدولت وجود بخشا ہے اس لیے سلیبی دشمن کی کٹپتلی حکومت تعلیمی نصاب کے ذریعے ملک کی نئی نسل کے دلوں میں یہ تصور بٹھانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ قومی جرگے کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا اور دل و جان سے انہیں ماننا چاہیے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے تمام دینی اور دنیاوی مسائل کا حل اسلامی شریعت ہی میں ہے نہ کہ قومی جرگے کے فیصلوں میں قدیم نصاب کا متروکہ مضمون اسلامی ترانہ اسلام ہمارا دین ہے ہم اس کے شیدائی ہیں. ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا رب ایک اللہ ہے جو ہر کام پر قادر ہے بے مثال با اختیار ہے اس بات پر شکر ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم مسلمان ہیں عظیم کتاب قرآن ہمارے لیے مشالے راہ ہے شکر ہے کہ ہم محمد آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا مددگار رب عضول جلال ہے ہمارا مددگار رب عظل جلال ہے ہم اس مشالے حق کی طرف روانہ ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں نئے نصاب میں نیا مضمون کبوتر کاش میں کبوتر ہوتا میری کمر چتکبری ہوتی پتھر پر بیٹھا ہوتا بہت تیز نظر ہوتا پاؤں میرے سونے کے ہوتے زندگی میری بے خطر ہوتی یعنی اسلامی ترانے کی جگہ ایک ایسی نظم لانا جس میں نہ تو کوئی دینی اخلاقی فائدہ ہے اور نہ ہی یہ اجتماعی یا ادبی فائدہ موجودہ نصاب تعلیم ترتیب دینے والوں کی شیطانی ذہنیت کا اس سے پتہ چلتا ہے پرانے نصاب کا متروکہ مضمون شعار۔ اللہ کی رضا ہمارا مقصود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں قرآن کریم ہمارا دستور ہے برے کاموں سے بچنا اللہ جلشانہ کا حکم ہے اللہ کی راہ میں جہاد ہمارا راستہ ہے اللہ کی راہ میں نصرت اور شہادت ہماری آرزو ہے شرعی پردہ ہماری غیرت ہے خود مختاری ہماری عزت ہے اسلامی دنیا کا اتحاد ہماری آرزو ہے جب کہ نئے نصاب میں نیا مضمون یوں ہے سگریٹ نسوار چرس اور دیگر نشاور چیزیں استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے کبھی کبھی ایسے برے اعمال انسان کی موت کا سبب بنتے ہیں برے اعمال معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں مذکورہ بالا سبق میں نشہ کرنا برا کام شمار کیا گیا ہے جو حقیقتا برا کام ہے لیکن شراب جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور مغرب نے سارے افغانستان کو اس سے رنگ دیا ہے لاکھوں کو اس کا عادی بنا دیا ہے اس کا نام تک نہیں لیا گیا اس کا مقصد طلبہ کو غیر محسوس طریقے پر یہ تاثر دینا ہے کہ شراب نوشی کوئی برا عمل نہیں ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں یہ تبدیلیاں صرف وہ ہیں جو پہلی جماعت کے نصاب میں لائی گئی ہیں اس کے علاوہ جو تبدیلیاں بڑی جماعتوں کی کتابوں میں لائی گئی ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے افغانستان کے لیے ہندوستان کی تعلیمی اور ثقافتی خدمات ایک دوسرا خطرناک منصوبہ جو امریکہ اور ہندوستان کی طرف سے مشترکہ طور پر آگے بڑھایا جا رہا ہے اس کا محور بھی تعلیم اور ثقافت کا میدان ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے امریکہ یہ جانتا ہے کہ ایشیا میں اس کے لیے ہندوستان بنسبت پاکستان کے بہتر ساتھی ثابت ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ پاکستان کو ایک وقتی اور مشکوک اتحادی کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن ہندوستان کو ایک مثبت اور پائیدار ساتھی سمجھتا ہے اسی وجہ سے امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان سے زیادہ بھارت کو اثر و رسوخ حاصل ہو اسی وجہ سے امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان سے زیادہ بھارت کو اثر و رسوخ حاصل ہو امریکہ طالبان کو پاکستان کے دینی مدارس کی پیداوار سمجھتا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے افغانستان میں ہندوستانیوں کو تربیت دے اور پھر انہیں ملک کے کلیدی عہدوں پر فائز کرے تاکہ اندرون ملک مجاہدین کی شدت پسندی کا مقابلہ کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان نے افغان طلباء کے لیے اپنے تعلیمی اداروں اور کالجوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور ہر سال تقریباً ایک ہزار افغان طلباء کو ہندوستان کی اعلی تعلیم کے لیے ویزا دیا جاتا ہے اب تک ہندوستان میں افغان طلبا کی تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پانچ ہزار کے لگ بھگ ہے اور یہ تعداد اسی تناسب سے ہر سال مزید بڑھ رہی ہے جو کہ مستقبل میں کئی ہزار تک پہنچ جائے گی اور پھر ملک کے مختلف اداروں میں ان لوگوں کی خدمات حاصل کی جائیں گی اس کے علاوہ امریکہ نے افغانستان میں ہندی زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے بھی عوام کو بڑے پیمانے پر مواقع فراہم کیے ہیں افغانستان میں اپنے وفادار غلاموں کی مدد سے درجنوں ٹی وی چینلز کھول رکھے ہیں جو بڑے پیمانے پر ہندی زبان اور ہندوستانی ثقافت کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق افغانستان کی آبادی کے ایک بڑے حصے نے بشمول عورتوں کے ہندی فلموں کے ذریعے ہندی زبان سیکھ لی ہے تعلیم سیاست اور دیگر ملکی اداروں میں موجود ہندوستان سے تربیت یافتہ وہ لوگ جو ہندی ذرائع ابلاغ کے لیے افغانستان میں عوامی سطح پر ہندوستان کی پالیسیوں کی تکمیل کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ امریکہ اپنی شکست کی صورت میں زمام میں کار ہندوستان کے حوالے کرے گا کیونکہ ایک تو ہندوستان سیاسی اعتبار سے افغانستان میں دلچسپی رکھتا ہے ثقافتی اور اقتصادی لحاظ سے بھی افغانستان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے دوسرے اس لیے کہ وہ خطے میں چین اور پاکستان کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ دوستی کا خواہش مند ہے یہ تمام اسباب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہندوستان افغانستان کے تعلیمی شعبوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے اور افغانستان کی تعلیم کو سیکولر یعنی بے دین بنانے میں امریکہ سے ہر ممکن تعاون کرے یہاں تک کہ اس خطے کے باشندوں میں وہ اسلام متعارف ہو جائے جس کا رینڈ کارپوریشن سیول ڈیموکریٹک اسلام یعنی عوامی جمہوری اسلام کی شکل میں خواب دیکھ رہا ہے